بسمیلرحم نیرحیم انل می بادی م مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُونَ وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا اتَّوَّابُ الرَّحِيمُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله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 اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا و وَبَيَّنُوا و أَتُوبُ عَلَيْهِمْ اطوب التَّوَّابُ و انَََََََََََََط برحيم صد الظيم الَّذِينَ بے شك وہ لوگ يك تمونا جو چھپاتے ہیں كيا ما انزلاں جو ہم نے نازل کیا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 وہ انتواب رحیم اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں تابع یوبو کے بعد جب الا آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا اور جب اعلیٰ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ قبول کرنا آیات کا ترجمہ دوبارہ سنیے فرمایا ان اللہدینہ بے شک وہ لوگ یکتمونہ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کی من البحیناتی واضح دلائل سے والہودہ اور ہدایت سے بعدی بعد اس کے ما اللہ ہو کہ ہم اس کو کھول کر بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے فی کتابی کتاب میں الا تو یہ لوگ ایسے ہیں یہ لعن اللہ اللہ ان پر لعنت کرتا ہے وہ لعن اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں الا اللہ ددینہ سوائے ان لوگوں کے ابو جنہوں نے توبہ کی اسلحوں اور انہوں نے اصلاح کر لی و بنو اور انہوں نے بیان کر دیا پس یہی وہ لوگ ہیں اطوب علیہم میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں تو رحیم اور بے شک میں اور میں بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں وآخر دعوانا ان الحمد الحمدللہ رب العالمین